تونَ بالِمعرُون في وَتَه نَعَن مننكَم وَتُؤمنونَ بالله غریبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا جائے آپ کہیے کہ مال, مال غریبت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا یعنی کیا مطلب جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول فرمائیں گے وہی فیصلہ ماننا داتا بائی نے کو داتا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام سفرہ پر پہنچے تو مجیم تھے دو مجرم تھے بہت بڑے مجرم مکہ کے میں سے تھے آپ نے ان کی گردن مارنے کا ایک تو ابن تھا اور دوسرا اقبا ابن ابی معاہد تھا اسی لیے میں دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ قیدیوں کے ساتھ رہا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں تاریخی مثال نہیں اور توحید کے درمیان کو فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ جنگ, جنگ بدر ہوتی ہے جس کے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اقبال نے نقشہ کھینچا غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے توقع خدائی دونی میں کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی رہا مت کی دیوار کارزارے کار نو میں کھڑا عتقامت کی دیوار بنکل پڑا جا بھی وقت کوئی وہ نکلا کالار کا بنکل زمانے کی نسل کچھ نئے نئے پلو اللہ علی جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالی کا رحیم الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطین وصلاۃ وسلم رسول ہل کری مم آباد حاضری نے مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی پندرہویں کڑی ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے اور اتفاق بھی آج کی تاریخ بارہ ربیع الاول سن چودہ سو چونتیس ہجری مطابق چوبیس جنوری سن دو ہزار تیرہ اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ و کے باپ سے وہ ماحول اور منظر سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کی تشریف آوری کے بعد مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اب مسلمانوں کے درمیان خوشحالی اور خوشی کی باتیں آنا شروع ہو گئی وہ ڈور اور خوف کی زندگی ختم ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے امت کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت پیش فرما دی ہتھیار کی اجازت ملنا تھا مسلمانوں کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ اب مسلمان اب وہ مسلمان نہیں رہا جو مار کھا کر بھی خاموش ہو جائے اب مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا جس پر بے جا ظلم و ستم ڈھائے جائیں اب مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا جس کے اولاد اور جس کے بچے اور جس کے مال و جائیداد کو چھین کر ہڑپ کر لیا جائے نہیں اب مسلمان کے اندر اتنی طاقت آ چکی تھی کہ مسلمان اپنے ظلم کا بدلہ دے سکے مسلمان اپنی قوت کے ذریعے سے بات کو ثابت کر سکے الحمدللہ یہ ماحول اور یہ منظر مدینے کے اندر تبدیل ہوا اور مدینے کے اندر مسلمانوں کی یہ قوت جمع ہوگی اور اسی قوت کا پہلا مظاہرہ تھا جنگ بدر جنگ بدر کے تعلق سے ہم نے تفصیلاً سنا ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اطلاع ملی کہ ایک قافلہ مکے سے شام کی طرف نکل چکا ہے یہ بہت بڑا قافلہ تھا یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس کے اندر ہزاروں درہم ہزاروں دینار اور بے شمار سونا اور چاندی اس کے اندر موجود تھا. ایک بہت بڑا مال سے لدا ہوا یہ خافلہ, تجارتی خافلہ مکہ سے شام کے لیے نکلا لیکن یہ ہاتھ سے نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ قافلہ جب واپس ہوگا تو اس پر ضرور حملہ کیا جائے گا لہذا اسی پلان کے تحت اور اسی منصوبے کے تحت جیسے ہی خافلے کی واپسی کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوری علی الفور نکل پڑے اور سوچا کہ اس خافلے کو راستے ہی میں دبوچ لیں لہذا آپ نے مدینہ چھوڑ کر بدر کی طرف مقارک کیا لہذا اس کی اطلاع جیسے ہی مکہ تل میں پہنچتی ہے مکہ کے کفار مکہ کے اندر ایک ہلچلی مت جاتی ہے لہذا مکہ کے اندر اعلان عام ہوتا ہے کہ ہمارے اس قافلے کی مدد کی جائے لہذا اس قافلے کی مدد کے لیے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں ایک ہزار آدمی نکل پڑتے ہیں سازو سامان کے ساتھ اور ہوتا یہ ہے کہ قافلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب معاملہ یہ لوگ جو ایک ہزار کی تعداد میں تھے کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اب اب ہم آئے ہیں جشن منائیں گے فخر منائیں گے اس کے بعد ہم مکہ کا رخ کریں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مشورہ کرتے ہیں ٹیم مشورے کی بیٹھتی ہے کہ کیا ہوگا کیا جنگ کیا جائے کیا صرف قافلے کی نیت سے آئے تھے اور اسی سے لوٹا جائے لہذا اکثر اس کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اگرچہ کے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے کوئی خاص ان کے پاس ہتھیار نہ کوئی خاص سامان جنگ ان کے پاس موجود تھے مگر ہوا یہی کہ جنگ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت کاملہ نصرت شامی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا خاص ذکر فرمایا کہ جنگ بدر جس کو اللہ رب العالمین نے فرقان کہا کہ کفر اور توحید شرک اور توحید کے درمیان کو فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ جنگ بدر ہوتی ہے اور مار کا آرائی ہوتی ہے جس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اقبال نقشہ کھینچا یہ غازی یہ تیرے پرا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے دوکھے خدائی دو نیم کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین یہ مٹھی بھر مسلمان آج تیرے نام کے لیے یہاں پر جمع ہیں اگر آج ت نے ان کی مدد نہ کی اے اللہ رب العالمین پھر تیرے نام لینے والے کہاں سے ہوں گے بہرحال اس دعا کے بعد جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے تفصیلا سنا اللہ رب العالمین کی نصرت شامل حال تھی اور اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر بہت سارے واقعات کے ساتھ مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور اس طریقے سے جنگ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے شہید شہدہ کی تعداد بھی آپ نے سنی لہذا یہ جنگ بدر کا مختصر سا واقعہ تھا اب جنگ بدر کے بعد واپسی کا معاملہ تھا یہیں سے ہماری اگلی کڑی شروع ہوتی ہے میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اگلی کڑی کا آغاز فرمائے السلام علیکم و اللہ الحمد اللہ الرحمن الرحیم یوم کی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 وحل الرک دتم ساتھیو یف کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے میں ہم اور آپ جیسا کہ ابھی شخالام نے آپ کے سامنے رکھا غزو بدر کے خاتمے تک پہنچے تھے کہ غزے بدر میں اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ظاہر بات ہے اللہ تبارک وطالعہ کا فضل اور کرم تھا ورنہ دنیا کے لحاظ سے ظاہری اسباب ایسے کوئی نہیں تھے کہ مسلمان جیت جائیں اور کافر ہار جاتے اس میں سب سے بڑا سبب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال قیادت کا وجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فوج کو ترتیب دیا اور جو ہدایتیں کی اس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں کبھی ملتی نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے غیب سے کچھ مدد فرمائی تھی پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی شب یعنی سترہ رمضان کی شب کو جس علاقے میں مسلمان تھے اس علاقے میں تو صرف بارش اتنی ہی ہوئی جس سے ریت جم جائے چلنے پھرنے میں آسانی ہو آگے بڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے لیکن جس جگہ کافر ٹھہرے ہوئے تھے اس قدر اس زور کی اس طرف اس زور کی بارش ہوئی زور کی بارش ہوئی کہ ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ویون زور علی کماسما اما تاہر <لِيُطَحِّرَكُم> ان الفان اس کا ذکر کیا ہے یعنی گویا کی بارش کا نزول بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا ایک سبب تھا اللہ کی ایک گویا مدد تھی کیوں? اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بارے میں پہلے ہی الجھن کے شکار ہو جائیں آپ کا ہاتھ کاپ جائے تو پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کسی راستے میں جا رہے ہیں آپ آپ کا ہاتھ یا پیر کاپ جائے تو وہاں پر سنبھلنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ڈھارس بری رہے ہائی ہوگا ہو, ہو, ہو, کام کیوں نہیں ہوگا ہم کر سکتے ہیں تو انسان کا جذبہ رہتا ہے اور کام آسانی سے وہ کر لیتا ہے دوسری جو وجہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ اللہ کی مدد آ گئی وہ دیکھو ہرتے جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر کے حاضر ہو گئے دوسری وجہ یہ بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ کافر بالکل ان کے ہاتھ پیر کام کرتے ہی نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے بہادر کافروں کو ایک معمولی طاقت والا مسلمان ایسے ہاتھ پکڑتا جیسے بگری کو نہیں پکڑتا اور لے کر کے ہاتھ قید کر لیتا تھا کیوں مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا ہوا اور کافر اتنا گھبرا گئے اتنا پریشان ہو گئے کہ ان کے اندر لڑنے کوئی طاقت نہ رہ گئی تیسری جو اور بڑی وجہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے اور میدان زور کا گرم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے سب سے یہ نہیں کہ آپ کنارے بیٹھے ہیں سب سے آگے آگے بڑھ کر کے لڑ رہے تھے آپ نے ایک صحابی سے کہا ذرا مجھے ایک مٹھی مٹی دو مجھے ایک مٹھی مٹی دو آپ صلی اللہ نے وہ مٹی لیا اور کافروں کی طرف کہا روک کر کے کہا شاہ وجوہ اور وہ مٹھی جو مٹی کی پھیکا ہے تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ میں اس مٹی کا تنکا جا کر کے نہ پڑا کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا اسی لیے اللہ تعالی فتح اللہ رما آپ نے جب مٹی پھینکی ہے تو آپ نے نہیں پھینکی یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت تھی کہ اس نے اس ایک مٹھی مٹی کے ذرات کو کافروں کی ہر آنکھ تک پہنچا دیا وہ اپنی آنکھیں ملنا شروع ہے اور مسلمانوں کا موقع میں اور قتل کرنا مسلمانوں نے شروع کر دیا اور چوتھی سبب چوتھا جو سبب بنا ہے مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کے ناکامی کا ہارنے کا آپ لوگ جو ڈرائیور ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جا رہے ہیں بڑی نیند آ رہی ہے بس اگر کہیں رک جائیں اور صرف پانچ منٹ آپ سو لیں تو طبیعت کس طرح فریش ہو جائے کرتی ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ نیند کا کوئی اثر ہے نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمانوں پر نیت تاری کر دی گنودگی اذ عمرتم من اللہ تبارک وطالعہ نے تمہارے اوپر امن اور اطمینان کے لیے نیت کو تاریخ کر دیا تھا مسلمان بالکل ایسا جیسا ہی ان کو نیت کا جھٹکا آیا اور جیسے ہی آنکھیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جسم کے اندر کسی قسم کس کی الجھن اور پریشانی ہی نہیں یہ اسباب بنے تھے اور پچھلی ملز میں ذکر کیا تھا کافروں کے ہارنے کے اسباب کیا تھے ان میں سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ میں کافروں کے سردار ڈھیر ہو گئے ہے کہ نہیں جب مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو یہی تو ہوا ہے نا تھوڑی دیر میں اتبا بھی مارا گیا قتل ہو گیا شہبا بھی قتل ہو گیا اور رتبا کا بیٹا ولید بھی ڈھیر ہو گیا ہے کہ نہیں اسی نے تو ان کے دل میں اور کیا خوف تاریخ کر دیا اور ابھی جنگ شروع ہوئے تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کا سپہ سالارے آدم جو تھا کون تھا وہ جی کون تھا ابو جہل تھا ان کا سپہ سالار کون تھا ابو جہل تھا دو نا تجربے کار بچوں نے اسے مار گیا جو دو تجربہ کار بچوں نے جیسا کہ صحیح بخاری شریف ہے, عبد ابن عوف کی ہے جناب عبد ابن عوف ایک سب شکن غازی وہ تھے اشار سے پیکار میں مصروف ہے جاں بازی اے رو ان کی زبانی ہے صدقت کیا کیا کی سچی کہانی ہے فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی کی آیا تھی ہر طرف سرگرمیاں ایک لمبی نظم لمبا نقشہ کھینچا ہے اور میں کہتا ہوں شاہ اسلام میں شاید اس سے بہتر نقشہ جنگ کا نا کھینچا گیا کہ کی کس طریقے سے دونوں بچے اب پوچھتے ہیں بتائیے ابو جہل کہاں ہے تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب دوسرا پوچھتا ابو جہل کہاں ہے تمہیں اس سے ابو جہل سے کیا مطلب کہا کہ ہم لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک اس کو ماریں گے نہیں ہم چہین سے نہیں رہے اور دونوں شاہین کی طرح باز کی طرح لپکے ہیں اور تھوڑی دیر مار گرایا یہ چیزیں ہونی تھیں اور سب سے اہم یہ کہ جو انہیں جحفہ سے بلکہ مکہ کے قریب ہی سے میدان بدر میں کھینچ کر کے لایا تھا ابلی سورا کا ابن مالک کی صورت میں جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو وہ کھڑا ہوا لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اب تو مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے تو اللہ سے کب ڈرا ہے بدبخت بد بخش اللہ کا ڈر نہیں اپنی جان کا ڈر لگا ہے اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہتے جبرائیل اس طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ہیں اور فوج لے کر کے آئے ہوئے ہیں تب اس کی کچھ بھی نہ چلیے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما قرآن ارا مالا ترون قرآن مزید اللہ تعالیٰ مالا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ بھاگ کھڑا ہو وہ بھاگ کھڑا ہو اور تو فرشتوں کا نوزول بھی جہاں مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ان کی کامیابی کی سبب تھا وہی کافروں کے لیے ان کی ناکامی کا صبح کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر سے مسلمانوں کے شہیدوں کو اور کافروں کی لاشوں کو دفن سے آپ فارغ ہوئے کافروں کے چالیس بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئے میں ڈال دیا تھا بعد روایات کے مطابق پہلے ہی دین ڈالا تھا اور بعد روایات کے مطابق تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن وہاں پر ٹھہرے رہے میدان بدرے میں تین دن ٹھہرے رہے بلکہ جب مسلمان فارغ ہو گئے لڑائی سے اور کافیوں کو مار گرایا جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قیدی ہوئے مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قافلے کا بھی پیچھا کرنا چاہیے جس کے لیے اصل میں نکلے تھے قافلے کے نکلے تھے, نکلے تھے نا قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایت کہا کہ سے اللہ کے رسول صاحب اس کا پیچھا نہ کیجیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا فتح اللہ تعالی نے دونوں گروپوں دونوں جماعتوں میں سے ایک کے ملنے کا وعدہ کیا اب جو جماعت ملنی تھی وہ مل گئی اب قافلہ آپ کے ہاتھ آنے والا نے اس کا پیچھا نہ کی دئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تین دن تک ٹھہرے رہے تین دن ٹھہر کر آپ اس کنویں کے پاس گئے جس میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا صاحب نے کہا میں تعجب ہوا کہ آپ ہم سے کچھ بتائے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بجائے اس کے شمال کی طرف چلیں یعنی کہاں جلیں مدینہ منورا آپ پھر آگے تھوڑا سا جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ وسلم ہم لوگوں کو ساتھ لیے اور جا کر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر کے کہا اے رتبا ابن ربیعہ اے شہبائی ابن ربیعہ اے ابو جہل ابن ہیشام اے فلاں ابن فلاں اب تمہیں محسوس ہوا کی کاش کہ کاش کے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کیا ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تو سچ کر دکھلایا وہ وعدہ کیا تھا تمہیں کامیابی ملے گی کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کاش کہ کاش کے ہم نے اللہ کے رسول سلوم کی باتوں کو مان لیا ہوتا حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سلوسلم آپ انہیں پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں بے جان ہیں آپ نے کہا کہ یہ اس وقت تم سے زیادہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں صحیح بخاری شریف میں حضرت قطع رحم اللہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر روح پھونک دی تھی انہیں سنا دیا تھا اللہ اس لیے کہ اصل یہ ہے مردے سنتے نہیں اصل کیا ہے مردے جنو کی باتیں نہیں سنتے ہیں لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات کیا انہیں سنا دی تھی کیوں تاکہ انہیں مزید حسرت اور افسوس ہو کہ ہاں کاش کے ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو یا لیتنی تن اطان اللہ اطانر رسول کاش کے ہم اللہ یا رسول اور اس رسول کے کی اطاعت کیے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ٹھہر کر کے تین دن ان کے پاس گئے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو اپنی اونٹنی دے کر کے تیزی کے ساتھ مکہ مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ مدینہ منورہ کو لوگوں کو اطمینان دلائیں اور خوشخبری سنائیں کہ ہاں ہمیں جیت ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ آہستہ آہستہ یہ خبر مدینہ پہنچنے کیوں کی تھی کہ اب جو ہے قافلہ نہیں بلکہ اب لڑائی کا معاملہ درپیش ہے تو کتنے مسلمان تو افسوس کرے کاش کے ہم بھی نکلے ہوتے اور ادھر یہود نے اور مشرقین بدبختوں نے یہ افواہ اڑانی شروع کر دی تھی کہ اب تو مسلمان مارے گئے کہا دیکھو اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں نا آنے میں تاخیر اسی لیے ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا ہے باللہ من منظالی اسی نے جو صحابے کرام وہاں تھے بڑے پریشان تھے مدینہ اللہ کے رسول شلو صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو ایک زید ابن حارثہ ہیں اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ زید ابن حارثہ جو چونکہ آپ کے بڑے خاص تھے آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ اور دوسرے صحابی انصاری عبداللہ ابن رواحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوٹنی دی اور کہا جا کر کے اہل مدینہ کو خوشخبری سنا دو یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسلمان انتظار کر رہے تھے آنے کا اور جس وقت یہ دونوں پہنچے ہیں مسجد نبوی کے پاس اس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے آس علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی اسی لیے حضرت عثمان کو اور اسامہ ابن زید کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے جنگ میں جنگ بدر میں حضرت عثمان کو واپس کر دیا تھا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رہو تو جس وقت یہ خوشخبری دینے والا پہنچا ہے اس طرف مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا آخر کیا ہے بلکہ بعد یہود اور جو کافر تھے وہ کہا کرتے تھے ارے یہ لوگ تو جنگ ختم ہونے سے پہلے بھا کر کے چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر ہو یہ لوگ جیت جائیں اسی لیے حضرت اوسامہ ابن زید کہا کرتے ہیں کہ ولہ ہمیں اپنے باپ کی خبر پر اس وقت یقین ہوا ہے جب ہم نے دیکھا کہ آپ سسم قیدیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں یہ خبر آنی تھی مدینہ منورہ میں کہ مسلمان آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے آگے بڑھیں تو آپ علیہ وسلم نے پہلے تو ان لوگوں کو بھیج دیا لیکن ساتھیوں ابھی اور مسئلہ تھا ایک مسئلہ تو تھا کہ مالی غنیمت جو تھا اس کو کیا کیا جائے جو مالی غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کو کیا, کیا جائے دوسرے ہمارے ساتھ جو قیدی ہیں ان کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے مالے غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوا پہلا اختلاف تھا وہ اختلاف کیا تھا کچھ لوگ اس لیے کہ جنگ بدر کے ختم خاتمے کے موقع پر مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے تھے جنگ بدر کے خاتمے کے موقع پر مسلمان تین حصوں میں بٹے تھے ایک حصہ تو کافروں کا پیچھا کر رہا تھا انہیں گرفتار کر رہا تھا اور ان کو بھگا رہا تھا کہ دوبارہ واپس نہ آ پائے دوسرا گروپ جو مسلمانوں کا تھا وہ جو ماری غنیمت جو چھوڑ کر کے بھاگے تھے وہ سارا کچھ جمع ہتھیار چھوڑے تھے کھانے کی چیزیں ہیں کچھ نقدی چھوڑ کر کے بھاگے تھے اس کو جمع کر رہا تھا اور تیسرا گروپ جو چھوٹا ہی تھا لیکن اس نے عقل مندی یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے دشمن کہیں چھپا ہوا ہو پہاڑی علاقہ تھا ٹیلے وغیرہ اور اچانک آ کر کے آ اوپر حملہ کر دیا لہذا اس گروپ نے اکل مندی دیکھیے ہوشیاری دیکھیے عکل مندی ایک گروپ آپ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیتا وہاں سے ہٹا نہیں ہے دیکھا ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں دیکھا ہے کہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں لیکن اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھیرے میں لے لیا کہیں ہی کافی پلٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے احد کے اندر ہوا نا احد میں مسلمانوں سے جیسے آگے آئے گا یہی تو غلطی ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے یہاں تک شور ہو گیا کہ آپ قتل کر دیے گا جیسا کہ آگے اگلی مجلس میں آئے گا ہے کہ نہیں تو اس گروپ نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلوسم اپنے گھیرے میں لے لیا اب جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو تینوں گروپ آپس میں اختراف کرنے لگے جس نے مال جمع کیا تھا کہا کہ اصل حقدار اس کے تو ہم, ہم نے جمع کیا ہے اور جو پیچھا کر رہا تھا کہا کہ اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے اگر دشمن کا پیچھا نہ کیا ہوتا حملہ کر دے دو بار مارے اوپر اور تیسرے گروپ نے کہا کہ ہم تم سے کم حقدار نہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے وہ بھی تو ایک کام تھا کہ نہیں کام تھا ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیت ابھی مقام سفرہ میں پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے آیت نہ دل فرمائی یس الک انل انفال قلف اللہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کی کیا کیا جائے آپ کہیے کہ مالک غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی کیا مطلب جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول فرمائیں گے وہی فیصلہ سب کو ماننا ہوگا اللہ تبئی نے بَيْنِكُمْ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو تمہیں جو کام کرنا چاہیے وہ دوسرا کام ہے یہ تمہارا کام نہیں کہ مالک غنیمت کہیں تقسیم کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا جیسا کہ اسی صورت میں دسواں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے پانچواں حصہ تک اس کو نکال دیا جائے اللہ کے رسول وسلم کو اس کے بعد مسلمانوں میں برابر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا جو پیشا کر رہا تھا اس کو بھی ملے گا جو جمع کر رہا تھا اس کو ملے گا جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا اس کو بھی ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سرابر تقسیم کر دیا صرف ان لوگوں میں جو گدوئے بدر میں شریک تھے البتہ نو صحابی اور تھے جن کو جو گدوئے بدر میں شریک نہیں تھے اللہ کے رسول ان کو دیا ہے اس میں سے کیوں اس لیے کہ وہ شریک ہونا چاہتے تھے اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا اور کیا تھا آپ نے ان کے ذمہ کوئی دوسرا کام لگا دیا تھا جیسے ابو لوبابا رضی اللہ آپ نے وادی خوریبا سے واپس بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ کا امیر قیادت قائد تم بن کر کے رہو ضروری ہے کہ ضروری ہے اللہ کے باہر نکلے کوئی حملہ کرتا ہے مدینہ حملہ کر سکتا ہے نا چاروں طرف سے خطرہ ہی تھا کہا نہیں اب جاؤ وہاں پر تم امیر بن کر کے رہو اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنی بیٹی جو بیمار تھی ان کی بیوی اس کی تیمارداری کے لیے ایسے ہی نو صحابی تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہوئے تو راستے میں مالک غنیمت تقسیم کیا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام سفرہ پر پہنچے تو دو مجرم تھے دو مجرم تھے بہت بڑے مجرم مکہ کے مشرقین میں سے تھے, قریش سے تھے آپ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیا ایک تو ندر ابن حارث تھا یہ وہ بدبخت تھا جولے مکہ کی جو فوج تھی اس کا عالم بردار تھا وہ جھنڈا لے کر کے آگے چلتا تھا لیکن قتل نہیں ہوا گرفتار ہوا تھا اور یہ وہ بد ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ شخص سفر کیا ہے اس نے شام کا اور وہاں سے اس فندیار وغیرہ کے قصے لے کر کے آیا ہے اور عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ قرآن سے یہ بہتر چیز ہے جو قرآن سننے لگتے تھے ان کے اوپر کیا کسی لونڈی کو مدعین کرتا ہو گایا کرتی تھی اور یہ قصے سنایا کرتی تھی اور ایک بار ایک اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حرم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے آپ کی گردر میں چادر کو ڈال کر کے قریب تھا کہ آپ کا گلا گھونٹ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن مارنے کی حکم دے گردن مارنے کا آپ نے حکم دے دیا اور دوسرا اقبا ابن ابی ابھی معاہد تھا درہ آگے بڑھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی گردن مارنے کا حکم دیا اس نے بڑی آجزی کی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے میرے بچوں کا کیا ہوگا آپ نثر فرمایا کہ تیرے بچے چولہے بھاڑ میں جائیں میں تجھے قتل کروں گا کہا کیوں کہا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے اصول کو تکلیف جرم تو بہت زیادہ تھا لیکن ایک جو ناقابل معافی جرم تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے ایک بار تھوک دیا تھا عقبہ ابن ابھی آپ نے اس وقت چہرے سے اپنے چہرے سے تھوک کو صاف کیا اور کہا تھا اے عقبہ اگر مد مکہ کی گلیوں سے باہر تجھے میں پایا تجھے میں قتل کر دوں گا اسی لیے وہ گدوے بدر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا گدوے بدر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مجرموں کو کیا کیا تھا قتل کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ فاتح طور پر داخل ہوئے اور دسیوں کلومیٹر دور مسلمان آگے بڑھ کر کے ہتھیار لے کر کے آپ کے استقبال میں آئے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ساتھیوں سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا قیدیوں کا قیدیوں کو کیا کیا جائے کتنے قیدی تھے جی ستر تھے کتنے قیدی تھے ان کو کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے مسلمانوں سے مشورہ کیا حضرت بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے کیوں؟ یہ آپ کے خاندان والے ہیں آپ کے رشتے دار ہیں ایک لمبا ایک موضوع ہے میں اسے نہیں چڑھنا چاہتا اشارہ کرتے چلتا ہوں آپ کے خاندان والے ہیں ان سے کچھ لے دے لیجئے اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ اجازت دیتے کسی کو لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے ہر ایک کی گردن مار دیا جائے جی، جنگی مجرم ہے یہ یہ پہلا موقع ہوا ہے ایسا کیا گیا تو کافروں کی اور کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ جائے گی دوبارہ ہمارے سامنے تلوار لینے کے لائق نہیں رہیں گے اور اس میں بھی میرا جو رشتے دار ہے مجھے دیجیے ہتھیار میں اس کو مارتا ہوں اور فلاں کا جو رشتے دار ہے وہ اپنے رشتے دار کو قتل کرے حضرت علی سے کہیے کہ اکیل جو ان کا بھائی اس کی گردن کو مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اور لوگوں نے مشورہ دیا کسی نے حضرت عمر کی تائید کی کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی تائید کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بات مانی کس کی رائے قبول کی حضرت بڑ صدی کر دیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ نہیں آپ کو حضرت عمر کی رائے قبول کرنا چاہیے تھا کہ نہیں اس لیے کہ ایک بار معاملہ ٹھنڈا کر دیا جائے کہ دوبارہ آنکھ اٹھانے کے لائق یہ نہ رہے نتیجہ کیا نکلا ساتھیوں سال بھر کے بعد پھر چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ نہیں اور وہی لوگ تقریباً جو انہیں چھوڑ دیا گیا تھا فیدیا لے کر کے وہ سال بھر کے بعد پھر گدوئے ہد کے اندر آئے اور ستر مسلمان شہید ہوئے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی راہ کو قبول کر لیا ادھر قیدیوں کا مسئلہ حل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ساتھی بڑے نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نرمی سے کام لینا بلکہ آپ صلیم نے تو یہاں تک چاہا کہ اگر ایک آدمی آج زندہ ہوتا اور شفارش کرتا تو میں ان قیدیوں کو تمام کے تمام کو چھوڑ دیا ہوتا تمام قیدیوں کو میں, میں چھوڑ دیتا وہ کون ہے جس سے بخاری شریف میں ہے حدیث میں ہے لوکانا اگر ادی نے عدی زندہ ہوتے تو میں اور ان نالکوں ان گندوں کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کو قبول کر لیتا اور ساروں کو سروں میں آزاد کر دیتا لیکن ایسا کیوں کیوں ایسا کرتے آپ متعمن ادی کی بات کو آپ کیوں قبول کر رہے تھے ان کی سفارش کو آپ کسی کو معلوم ہے جی؟ ہاں آپ وسلم جب گزوے وہاں طائف کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو متعین ادی نے آپ کو پناہ دیا تھا کہ آئیے آپ امن اور اصمنان سے رہیے یہ احسان آپ رتم ان کا بھولے نہیں ہے بلکہ کہا کی اگر آج زندہ ہوتے اور ان کی سفارش کرتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا لیکن وہ حالت کور میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ساتھیوں تو آپ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قیدیوں سے کیا لیا جائے فدیہ لیا جائے اور عام فدیہ ساتھیوں چار ہزار درہم رکھا گیا ہے کتنا چار ہزار درہم لیکن جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے قبول بھی کر لیا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو آپ نے بغیر فدیے کے چھوڑ دیا اس میں آپ کے داماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے آپ نے انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دیا اور بھی صحابی تھے آپ نے بغیر فیدیے کے چھوڑ دیا اور بعض صحابہ سے آپ نے صرف سوکیا لیا ہے یعنی چار ہزار کے بجائے ایک ہزار بیس قبول کیا آپ نے ان سے. کسی سے صرف آپ نے اسی درہم قبول کر لیا کسی سے اسی اخیا قبول کیا آپ نے یعنی جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا ساتھی اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ قیدیوں کے ساتھ رہا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی آج چاہے جتنے حقوق انسانیت کا نعرہ بلند کریں لو لیکن سارے کے سارے جھوٹے اور مکار ہیں انسانی حقوق کی جس قدر پامالی آج قیدیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ان ملکوں میں جو دنیا کا گنڈا بنے ہوئے ہیں آج اور جبکہ لوگوں کے ساتھ احسان کے دعوےدار بنتے ہیں وہ لوگ قیدیوں کے ساتھ جو, جو ان کے حقوق متعین ہیں ان حقوق کی پامالی جس قدر کرتے ہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے جو حقوق ادا کیے ہیں اور جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں آپ کو اس کی مثال ذرا دیکھیے چار ہزار درہم لیکن اگر کسی کے پاس ہزار درہم اسے بھی قبول کر لیا آپ نے کسی کے پاس نو سو درہم اسے بھی قبول کر لیا آپ نے حتہ کی کچھ کو بغیر کچھ لیے آپ نے چھوڑ دیا اور جس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو آپ وسلم نے اس سے کہا کہ تم مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہیں معاف کر دیتے مسلمانوں کے دس بچوں کو بس تم لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تم سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مل سکتی ہے ساتھیو ہی احمد کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کی ایک انصاری بچہ روتا ہوا اپنے ابو کے پاس پہنچا روتا ہوا اپنے ابو کے پاس پہنچا ابو نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو کہتا ہے مجھے میرے استاد نے مارا ہے مجھے میرے استاد نے مارا ہے کہا کہ وہ خبیث بدر کا بدلا لے رہا ہے نا بدر میں چونکہ اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھی مارے گئے تو وہ معصوم بچے کی ٹھکائی کر کے وہ بدرہ لے رہا ہے آج سے اس کے پاس پڑھنے تم نہ جانا تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو میں کیا لگایا کہ کی؟ انہیں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور سب سے بڑے دنیا کے لحاظ سے جو تعجب کی بات ہے اسلام کے لحاظ سے نہیں اسلام کے لحاظ سے کہ اسلام دین رحمت ہے اور نبی کریم نبی الرحمان ہیں دنیا کے لحاظ جو سب سے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو پاتھ وہاں کوئی جیل نہیں تھی مدینہ منورا میں کوئی جیل کھانا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کی قیدیوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا کہ یہ تمہارے پاس رہے گا یہ تمہارے پاس تمہارے پاس رہے گا اور انہیں وسیعت کی تھی کہ ایسا کرنا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا وسیعت کی تھی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ساتھیوں جس کا نتیجہ یہ ہے حضرت مسائبن عمیر کے بھائی ابو عزیز بیان کرتے ہیں تبرانی تبرانی کبیر میرا واعد ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا یہ اثر تھا کہ لوگ ہمیں روٹی وغیرہ کھانے کو دیا کرتے تھے اور اپنے صرف کھجور پر گزارا کر لیا کرتے تھے اپنے صرف کھجور کھا کر کے گزارا کر لیتے تھے لیکن ہمیں کھانے کے لیے کہا کہ بسا اوقات یہ صورت حال پیش آئی کہ میرے پاس اگر گوشت بھیجا انہوں نے اور میں دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں شرما کر کے جب واپس کر دیتا تھا تو وہ لوگ بغیر کھائے ہوئے گوشت دوبارہ میرے پاس واپس کر دیا جائے. تو میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ یہ جو اللہ کے رسول نمونہ پیش کیا ہے ملنے والی یہ چیز کہیں آپ کو نہیں مل سکتی ہے طریقے سے قیدیوں کا مسئلہ لیکن ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ یہ تو مدینہ منورہ کا حال ہے نا غزے بدر کا حال مکہ مکرمہ میں کیا رہا مکہ مکرمہ میں اس کا کیا اثر رہا ہے مکہ مکرمہ ساتھیوں مکہ کے لوگ بڑے خوش تھے انہیں اپنے گھر میں بیٹھے چائے نہیں آتا تھا نکل کر کے کبھی دور تک مکے سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ کوئی خوشخبری لینے والا آیا ہے اس لیے کہ معلوم ہو گیا تھا ہماری فوج ہزار ہے نو سو پچاس ہے اور ان کی فوج کتنی ہے تین سو سترہ ہے, ہے نا؟ ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں کھانے کا سامان ہے سامان رسد کافر با... کافی موجود ہے اس لیے کہ ہم تو لڑائی کے لیے نکلے تھے نا اور وہ تو صرف قافلہ کو لوٹنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے اس لیے انتظار کرتے تھے کہ اب خبر آئے اب خبر آئے اب خبر آئے, اب خبر آئے لیکن کوئی خبر نہیں اچانک ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک خوزائی نامی خو... بن عبداللہ خوزائی نامی شخص بھاگا ہوا آتا ہے اسے نہ آگے کی پرواہ ہے نہ پیچھے کی پرواہ ہے بھاگا ہوا آتا ہے اس کی زبان پر ہرے مارے گئے مارے گئے مارے گئے, مارے گئے. کیا ہوا کیا مارے گئے بالکل مسجد حرام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے ابن شہبہ قطر کر دیا گیا ارے اتبائی بن ربیہ قدر کر دیا گیا ارے شہبا ولید ابو الحکم مار ڈالے گئے ارے کیا کہہ رہا ہے تو ارے فلا اور فلاں کو قتل کر دیا گیا ارے تمام مکہ کے سرداروں کا نام لیتا ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہو گیا یہ ڈر سے بھاگ کھڑا ہوا ہے اسے اپنے آگے پیچھے کے ہوش نہیں ہے اتنے میں صفوان ابن امیہ جس کا باپ امیہ قتل ہوا تھا وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا نکل کے رہتا تھا اس سے پوچھ میرے بارے میں تو پوچھو کہ مجھے کس حال میں پایا ہے وہاں پر اسے پوچھو تو میرے بارے میں تاکہ پتا دلے کہ یہ ہوش میں ہے کہ پہ ہوش ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رہے صفوان کو کس حال میں دیکھا کہتا ہے کہ گویا تو مجھے پاگل سمجھتے ہو یہ دیکھو کیا بیٹھا ہے اور اس کے باپ اور بھائی کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے اس کے باپ اور بھائی کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے ساتھیو میں طول دینے کے لیے نہیں سنا چاہتا تھا لیکن صرف شاہ نوا اسلام کا اس سلسلے میں ایک مکہ آپ لوگوں میں سناتا ہوں کہ کی کیسی خبر پہنچی تھی یہاں کا حال دیکھا یعنی مکہ مک مدینہ منورا کا یہاں کا حال دیکھا اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ذرا چل کر شکست بانیا جنگ بھی دیکھے نتھا باتل کو دل, کے دل میں وہ میں تک اپنی خرابی کا ہماتن شہر مکہ منتظر تھا فتیابی کا بہت غرت سازے جنگ پر جنگی لیاقت پر یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر بہت عاجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو وطن سے کر چکے تھے بے وطن علی مقاموں کو انہیں پورا یقین تھا فوج فاتح بن کے آئے گی مسلمانوں کا سر مال غنیمت لے کے آئے ساتھ لائے گی نوید فتح مندی کا تھا ایسا اعتبار ان کو کی گھر میں بیٹھے رہنے پر نہ آتا تھا قرار ان کو جمع کر خون کے منظر خیالوں اور نگاہوں میں نکل کر بیٹھ جاتے تھے بسا اوقات راہوں میں حجر میں ایک دن سفوان اہل بھی اکثر اسی امید میں بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر نظر آیا کی بھاگم بھاگ ایک انسان آتا ہے سراسیما ہراسا سراسیما حراسا بے سرو سامان آتا ہے نہیں تھی سطر کی سد نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا، مسلمانوں سے لڑ کر بدر کے میدان سے بھاگا تھا سما تھا نہ اس کے پیٹ میں دمحول کے مارے زباں پر اس کے تھا مارے گئے مارے گئے سارے یہ ایک مرد خزائی تھا اسے لوگوں نے پہچانا کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے یہ گرد کہا اے مرد سودائی یہ کیسی دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے مارے گئے کی رت, لگا رت لگائی ہے وہ بولا ما واہ مارے گئے مارے گئے سارے یہ بولے کون وہ بولا وہ بولا سبھی سردار بے چارے یہ بھی کچھ نہ سمجھے اور پوچھا تو نے کیا دیکھا وہ بولا کچھ نہیں بس بھاگ آنے میں مزہ دیکھا یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا ہے. بڑا بزدل بڑا بزدل ہے. دل میں موت کا خطرہ سمایا ہے کہاں مارے گئے جو لوگ ان کا نام تو لینا وہ بولا میں بتاتا ہوں مجھے پانی درا دینا ملا پانی تو اس بھاگے ہوئے بھاگے ہوئے کے دم میں دم آیا تو جو پانی توانائی تو جو پانی پھر تو وہ نائی جو پائی پھر اسی صورت سے چلا جا ابھی عجیب کشتوں کے پشتے لگ گئے ایک آن کے اندر بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر یہ سمجھے ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے لشکر کا سفایا ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا کہا اچھا ہوا مارے گئے تم ہوش میں آؤ جو مارے جا چکے ہیں ہم کو سب کے نام بتلاؤ وہ بولا کیا کہا اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا تمہیں تو آج ماتم چاہیے کرنا بزرگوں کا بہت روئے گی قرشی قوم ان عالی نژادوں پر جو لے جاتے تھے میدان میں سواروں کو پیادوں کو سپاہ سالار رتبا بل حکم بو اور شہبہ ولید و آس امیا بن خلب بو بختری زماں سبھی مارے گئے کے اور حجاج کے بیٹے حبل کے نام پر قربان ہوئے تقدیر کے ہیٹے ہنسا سن کے سفوا اور بولا ترف مجموع ہے یہ اپنے ہوش میں ہرگ نہیں پاگل ہے مجموع ہے لیا ہے نام اس کمبخت نے ان پخت کاروں کا جو, جو تنہا جنگ میں منہ موڑ پھیر دیتے تھے ہزاروں کا بھلا اس سے میری نسبت تو پوچھو کیا بتاتا ہے مجھے پہچانتا ہے یا سنائی ہی سناتا ہے کہا اچھا بتا صفوان کو کس حال میں دیکھا وہ بھاگ آیا کہ اس کو موت ہی کے جال میں دیکھا اور بولا خوب گویا تم مجھے مجموعہ سمجھتے ہو میرے سچے بیانوں کو میرے سچے بیاں کو اور ہی مجموعہ سمجھتے ہو یہ کیا بیٹھا ہوا ہے سامنے صفوان بیچارہ مسلمانوں نے جس کے بھائی کو اور باپ کو مارا یہ سن کر حق کے بکے رہ گئے شیطان کے بندے حزیمت پر یقیلاتی نہ تھے سامان کے بندے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مکے میں یہ خبر جب پہنچتی تھی پورے مکے کے اندر کوہران کوحرام مچ گیا اہل مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا ساتھیو پورے مکہ میں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو اس لیے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر کا اس کا باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار نہ مارا گیا ہو یا تو مارا گیا تھا یا تو پھر جیل میں قید میں تھا لیکن کافروں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے روتے رہے تو مسلمانوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا لہذا کیا کام کیا کہ کی بالکل مکے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے کوئی بدر کے میدان میں جو لوگ مارے گئے روئے گا نہیں کوئی نہیں روئے گا اس زمانے میں قصہ قصہ متلب مطلب نامی ایک شخص تھا جس کے تین بیٹے ردوے بدر میں مارے گئے تھے ایک دن رات کے آخری حصے میں بڑا غمگین بیٹھا تھا اور رونا نہیں چاہتا تھا کیوں رونا چاہتا لیکن رو نہیں سکتا تھا کیوں اس لیے کہ لوگوں نے منع کر دیا کوئی مکے میں ماتم نہ کرے اچانک دیکھتا ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے ایک گھر سے ایک عورت رو رہی ہے اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جا کر کے دیکھو آخر کیا ہے کیا مکہ کے لوگوں نے اپنے مردوں پر اپنے مقتولین پر ماتم کرنے کی اجازت دے دی ہے یا کیا معاملہ ہے جب جا کر کے دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے اس بیچاری عورت کا اونٹ غائب ہو گیا جس کے اوپر روتی ہے اس کا اونٹ غائب ہے جس کے اوپر یہ رو رہی ہے تو اس پر اس نے ایک لمبا سا قصیدہ کہا بڑا دردناک کہ وہ اپنے اونٹ کے اوپر رو رہی ہے اور یہاں قتل میدان بدن میں جو قتل ہوئے ہیں میرا بیٹا فلا اور فلا فلا جس کے اوپر رونا چاہیے رونے کی مانیت کر دی گئی ہے تو عرض کرنے کا مقصد اہل مکہ پر یہ خبر جو ہے بڑی ہی سخت تھی لہذا پہلا تو قدم مکہ میں یہ اٹھایا لوگوں نے کہ رونا بند کر دیا جائے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جو قافلہ بچ کر کے نکلا تھا اس قافلے کا جتنا مال ہے یہ ابن سعد نے نقل کیا ہے جتنا مال ہے یا واقعی کا کہنا ہے کہ اس کا فائدہ جتنا مال ہے سارا کا سارا مال آئندہ سال قتل کے لیے وقف کر دیا جائے یعنی اپنا بدلہ ضرور لینا ہے یہاں سمجھیں گے عمر کا فیصلہ کیا تھا اچھا تھا. اپنا بدلا کیا ہے ضرور لینا ہے اور تیسرا یہ کہ ابو سفیان اب مکے کا سردار رہ گیا تھا اس لیے جتنے سردار تھے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے تھے اب سب سے بڑا جو جس کی طرف لوگوں کے نظر اٹھتی تھی کس کیا اوپر تھی ابو سفیان کے اوپر حالانکہ روایات کے مطابق ابو سفیان بھی اس اپنے قافلے کو جب دیکھا کہ مکہ کے قریب پہنچ رہا ہے تو وہ بھی گزے بدر میں آ گیا تھا مجھے اس روایات کی صحت نہیں معلوم ہوئی لیکن بعض روایات پتہ چلتا ہے کہ آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر کے گیا جو لوگ بچے تھے ان میں بھاگ کر کے گیا تھا لہذا وہ مکے کی قیادت اس نے سنبھالی اور قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولین کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک میں جنابت سے غسل نہیں کروں گا میں جنابت سے غسل ہے اس کا مطلب اہل مکہ بھی جنابت اور اس سے طہارت کو جانتے اور پہچانتے تھے آج کے نام نہاد مسلمانوں کے طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے لیے جنابت, جنابت کے غسل کی کوئی پرواہی نہیں رہا کرتی بھائی کیوں نماز کیوں نہیں پڑھی ارے ناپاک تھا میں ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا نماز کیوں نہیں پڑھے بھائی کیا کریں سو رہا تھا ناپاک ہو گیا میں لہذا اب جو ہے نمازی کو چھوڑ دیا ہے نہیں حالانکہ نماز چھوڑنا کیا ہے بھائی ودو کرو نہاؤ نہیں نہا سکتے تیمم کرو اللہ تعالیٰ نماز کی فرصت نہیں دیارت کے اللہ نے ذریعہ بتایا تم نہا نہیں سکتے ہو تیمم کر کے پڑھو لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا تو عرد کرنے کا مقصد یہ اس نے قسم کھائی کہ جب تک مقتولین کا بدلا نہیں لے لوں گا اس وقت تک میں چین سے اور امن سے نہیں رہوں گا ہوا ساتھیو ہو یہ ظاہر بات ہے ایک دن نہیں نہائے گا دو دن ایک مہینہ کتنے دن نہیں نہائے گا لہذا اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے جیسا کہ دو سو سواروں کو لے کر کے مدینہ منورہ را کی طرف چلا ہے کون ابو سفیان دو سو اور اپنی فوج کو مدینہ منورہ سے دور روک کر کے چھپ کر کے آیا ہے بنو نظیر میں پہلے سلام نے حقیق کے پاس آیا اس نے انکار کر دیا پھر اس کے بعد آتا ہے بنو نظیر کے ہاتھ ان لوگوں نے اسے پناہ دے دی اسے بیٹھایا شراب پلایا کھلایا اور اسے مدینہ منورہ کے وہ رات بتا دی کے کہاں ان کے جانور کہاں چرتے ہیں اور کہاں تمہارے کس جگہ تمہارے لیے حملہ کرنا آسان ہوگا لہذا اس نے قبا کے راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی اور آج وہاں پر آبادی پہنچ چکی ہے کہا کہ یہاں پر جانور ہیں اور ان کی کھجور کے درک کے کا باغ ہے اور حفاظت کے لیے جانوروں کے صرف دو یا تین آدمی ہیں چنانچہ اچانک وہاں سے گیا بھاگا اپنے سواروں کو لیا آ کر کے دونوں مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے دونوں مسلمانوں کو جو چرواہے تھے قتل کیا اور جانوروں کو لیا اور کھجور کے اندر آگ لگا دی اور یہ کر کے بھاگ کھڑا ہوا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا کچھ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے لیکن جب آگے نکل گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نےا چھوڑ دیا اس کا نام غضوے سویق پڑ گیا ہے ستو والا گدوا کیوں اس لیے کہ جب ان لوگوں کو خطرہ ہوا مسلمان ان کا پیچھا کریں گے تو ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا اپنے اونٹوں پر لادے ہوئے تھے اور تیز چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اس کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنا بھاگ کھڑے ہوئے یہ کافروں کا رد عمل تھا اس طرح دوسری طرف انہوں نے اور ایک کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہی کا منصوبہ بنا لیا چنانچہ مسرت احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک دن صفوان ابن امیہ جس کا بھی ذکر آیا ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے جس کا بھائی اور باپ غضو بدر میں مارا گیا تھا یہ اور عمیر ابن وحب الجمحی جس کا بیٹا وہب مسلمانوں کے قید میں تھا یہ دونوں ہجر حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اہل بدر کا ذکر کر رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ اب دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے ظاہر بات ہے جس کے باپ جس کا بھائی جس کے بیٹے مارے گئے ہیں دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے تو عمیر وہب کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کرد نہ ہوتا میرے اوپر کرد نہ ہوتا اور میرے بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے بہانے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا نوزہ اللہ محمد صفوان کو یہ سودا بڑا اچھا لگا اس لیے کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا اور اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا اس نے کہا یہ بات ہے کہا ہاں کہا یہ بات ہے تو تمہارا جتنا کرد ہے اسے میں دینے کے لیے تیار ادا کرنے کے لیے تیار اور تمہارے بچوں کو آج سے میں اپنا بچہ اپنے بیٹے سمجھوں گا جو میرے بیٹے کھائے گا انہیں وہ بھی کھلاؤں گا اور مکہ کے مالداروں میں تھا سفانی بھی نہیں وہ مکہ کے مالداروں میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خارجہ سو زرہیں یا کتنا اس سے فتح مکہ کے موقع پر ادھار لی تھی تو مالداروں میں تھا کہا کہ تمہارے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ملا لوں گا اور جو میرے بچے کھائیں گے تمہارے بچے کھائیں گے تو اپنا کام کا عمیر ابن وحب نے قصہ مختصر یہ کہ تلوار لی اور تلوار کی نوک میں زہر پلایا اس نے اچھی طریقے سے پہلے زہر تاکہ اگر معمولی بھی زخم لگے پھر وہ زخم کیا قاتل ہو جائے اور سواری پر بیٹھا اور مدینہ منورا کے لیے روانہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے کچھ مشکوک ہے یہ, یہ شک کچھ مشکوک ہے اور جب قریب آیا تو پہچان لیا کہ تو امیر وہ جو مسلمانوں کا پکا دشمن ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کا مطلب ہے کسی غلط نیت سے آیا ہوا ہے لہذا آگے بڑھے اور اس کے اس پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ کا دشمن امیر تو کہاں آیا ہے کہا کہ کچھ نہیں میں اپنے قیدی کو چھڑانے آیا, ہوں. کہا کہ سج لیے آیا ہے کہا کہ کچھ نہیں قیدی کو چھڑانے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں حتی عمر رضی, رضی اور اچھا ہاں اسے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے چلو اور دو چار مسلمان کہ بالکل ہوشیار رہنا اس سے اس لیے کہ اس کی نیت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے اس لیے کہ آیا قیدی چھڑانے کے لئے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے کوئی بات ہوئی جو قیدی چھڑانے کے لیے آئے گا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی یہ اپنا ہر طرح سے ہتھیار لے کر کے آیا اور کہا قیدی چھڑانے آئے ہیں کہا اس سے ہوشیار رہنا آپ سر سر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جو امریکہ گردن پکڑے ہوئے لے کر کے گئے آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو کو آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کومر چھوڑ دیا کہا کہ امر اپنا کس لیے آئے ہو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدی بیٹے کو کافیا ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ نہیں سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. کہا میں بتاؤں تم کس لیے آئے ہو کس لیے آئے ہو تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہو کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول میں میرا بیٹا قید کا فدیا ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہا یہ بتاؤ تم اور صفوان حتیب میں بیٹھے بیٹھے یہ یہ باتیں نہیں کر رہے تھے تم نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اوپر قرض کا خوف نہ ہوتا میرے بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں جا کر کے محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کہا کہ ہاں صحیح تو ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے دیا ہے ورنہ یہ ایسا راز تھا کہ میرے اور سفان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ ایسا راز تھا کہ میرے اور سفان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف اللہ کی ساتھیوں یہی دیکھیں آج ہمارے بہت سے مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے رسول کو کافی سمجھا کرتے تھے آج ہمارے مسلمان کہیں عالم الغیب تھے. آپ جان گئے یہی تو کہیں گے نا لیکن وہ کفر پر ہونے کے باوجود سمجھتا تھا کہ اللہ نے آپ کو بتلایا ہے دیکھیں ساتھی فرق سمجھے آپ لوگ کفر پر ہونے کے باوجود وہ کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بتلایا ہے آپ نے نہیں کہا کہ اللہ نے میں عالم گئے مجھے معلوم ہو گیا نہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بتایا خبر دی تو غیب کی جن باتوں کی خبر اللہ تعالی اللہ کے رسول کو دیتا تھا اس کی خبر آپ کو ہو جاتی تھی اور جس کی خبر نہیں دیتا تھا اس کی خبر آپ کو <تصفح> نہیں ہوتی تھی ورنہ ذرا سوچئے کہ ابو سفیان وہیں سے گزر رہا ہے اور لیڑیاں لے کر کے مسل رہا ہے اور کافہ لے کر بھاگ جا رہا ہے اور آپ کو خبر نہیں چل دے چل کلو کا فاصلہ بھی نہیں ساتھی ہو کلو تد... کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا ہے کہ نہیں وہ لیکن آپ مدینہ مولانا بیٹھے مسجد نبوی کے اندر اور ساڑھے چار سو میٹر کی خبر آپ کو اللہ ہو جا کیوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا تو اس نے کہا آپ نے فرمایا کی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول وہیں مسلمان ہو گئے اور کہا لیکن مجھے آپ مکہ جانے دیں مجھے آپ مکہ جانے دیں اس لیے کہ مجھے اور بھی کام کرنا ہے آپ نے ان کے قیدی کو بھی چھوڑ دیا اسے بھی چھوڑ دیا وہ مکے میں گئے اور مکے میں چھپ چھپ کر کے دعوت کا کام کرتے رہے ان کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے بہت سے لوگ عمر نے وہ کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے یہ تو اہل مکہ کا رد عمل تھا ایک چیز اور کہہ کے اپنی بات بند کرتا ہوں دوسرے یہود کا رد عمل کیا رہا مدینہ منورا آئے ہیں یہود کا رد دیکھیے اس لیے کہ اس وقت آپ کے علاوہ جو قومیں تھیں مسلمانوں کے علاوہ ایک تو قریش تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے دوسرے مدینہ منورا میں یہودی تھے تیسرے مدینہ منورا کے مشرقین تھے اور چوتھے پاس پڑوس کے بدوی قبیلے تھے بدوی قبیلے تھے تو اہل مکہ کا حال تو آپ نے سن لیا اور جو مشرقین تھے اب ان میں بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ جو ان کے سردار رہ گئے تھے وہ بظاہر مسلمان ہوئے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے یہی سے ساتھ نفاق کی بنیاد پڑی ہے گدوے بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا غضوے بدر کے بعد نفاق کی بنیاد پڑی ہے منافق پیدا ہوئے ہیں جن کا سردار کون تھا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلو ہے کہ نہیں وہ مسلمان بظاہر ہو گیا لیکن حقیقت میں اپنے دل کے اندر کیا ہے اس لیے کہ اب ڈر تھا کہ ہماری ساری قوم جب مسلمان ہو جائے تو اکیلا رہ کر کیا کریں گے اور تیسری جو قوم تھی یہود تھی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ آپ کیسے نپٹے ہیں ان کے ساتھ وقت ساتھیوں نہیں ہے صرف اشارہ کر کے چلتا ہوں آئندہ مجلس میں اس کو میں رکھوں گا کیسے آپ نے نپٹا ہے دیکھیے یہود ان کی شرارت مزید بڑھ گئی اب حالانکہ انہیں عقل کے ناخول لینا چاہیے تھا کہ جب قریش نہیں ان کا مقابلہ کر سکے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہودیوں نے عہد لے لیا تھا کہ ہاں آپ کے ساتھ رہ کر کے مدینہ طرف دفاع کریں گے لیکن ان بد بختوں نے بدماشی شروع کر دی پہلی بدماشی تو یہ کی۔ ان کے سردار میں سے بعد جیسے قعب ابن اشرف ہے یہ مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی کے خلاف ابھارتے ہیں دوسرے جو یہاں پر تھے انہوں نے دو ایسی حرکتیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں مدینہ منورہ سے باہر کریں سب سے طاقتور قبیلہ و بنی قیروں کا آتا تھا بنوینو کا, کا جو مدینہ منور مسجد نبی کے قریب آباد تھا بنو نظیر وغیرہ جنوب طرف دور تھے لیکن یہ قریب آباد تھا بنو قینو کا اور یہ سات سو تو اس میں کیا تھا فوجی تھے بڑے ہتھیار چلانے والے سات سو معمولی نہیں تھے سات سو فوجی تھے یہ سونار تھے اور لوہار تھے بڑے پیسے والے تھے بڑے جنگجو قبیلے مانے جایا کرتے باتیں تھے اسی لیے بعد اہل علم کا خیال ہے کہ اصل عربی تھے یہ اصل یہودی نہیں تھے یہ عربی خبرے تھے بہادری پائی جایا کرتی تھی انہوں نے کیا بدماشی شروع کی اولن تو یہ سوچا کہ ہاں چنانچہ ایک دن مسلمان کا ایک گروپ آپس میں بیٹھا تھا اور غزبے بدر میں جو کامیابی ہوئی تو اس کے اوپر وہ آپس میں بحث کر رہے تھے ایک بوڑھا یہودی شاہ نے وہاں سے گزرتا ہے تو اس سے نہیں رہ گیا کہ ارے یہ آپس میں اس طریقے سے اوس اور خضرت کے لوگ ایسے بھائی بھائی بن گئے ہیں جہاں آپس میں لڑتے تھے ایسے بھائی بن گئے ہیں لہذا اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا جاؤ جنگے بواس جو اوس اور خضرت میں ہوئی تھی اس کے اشار پڑھنا شروع کر دو اور ساتھیوں ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی تک مسلمانوں پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی لہذا مسلمان شراب پیتے تھے تو اب چونکہ شراب بھی پی رہے تھے اور ایک یہودی آ کر کے نوجوان غزے بعاث میں جو اوس اور خدنا نے شیر کہے تھے ایک دوسرے کے خلاف پڑھنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ اوس کا کو جوش آ گیا اور خضرت کو جوش آ گیا اور کہیں کہتے ہیں آپس میں آج بھی وہ میدان گرم کیا جا سکتا ہے اب قریب کہ دونوں فریق آپس میں وہ کہتا وہ اوس کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ وہ کہتا وہ خضرت کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ یہاں تک کہ دونوں اوس اور خضرت کے جوان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے تو آپ بھاگتے ہوئے گئے کہا کی؟ ارے میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکار رہے ہو تم لوگ اللہ نے میرے وجہ سے تمہیں اکٹھا کیا تمہیں جمع کر دیا تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے اور پھر لڑنا چاہتے ہو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور الگ ہو گئے اب انہیں احساس ہوا کہ یہ فتنا کتنے پھیلایا ہے دوسری بدماشی کیا کی اسی پر بات ختم کرتا ہوں پھر آئندہ سے بنو کے پر حملے کا ذکر آئے گا دوسری بدماشی کیا کی دوسری بدماشی یہ کی جسے بہت سے مرخین نے حافظ میں حضرت رحم اللہ نے قبول کیا ہے وہ یہ کہ ابھی تک جانتے ہیں پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ لیکن بہت سی مسلمانیں فطری طور پر اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھیں۔ جیسے دیکھیں ہم نے بچپن میں دیکھا ہندو عورتیں چھپایا کرتی تھیں چہرے۔ ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوں گے؟ خاص طور پر جو نئی دُھن ہیں تو اپنے چہرے کو چھپا کر کے نکلا کرتی تھیں۔ یہ فطری چیز ہے عورت کا پردہ۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ فطری چیز ہے عورت کا پردہ۔ تو ایک عورت گئی۔ دودھ بیچا اس نے اور ایک سنار کی دکان پر گئی کچھ لینے کے لیے۔ تو کچھ یہودی لونڈے بدماش وہاں پر کھیل رہے تھے انہوں نے زبردستی اس کا چہرہ کھولنا چاہا لیکن اس عورت نے چہرہ کھولنے سے انکار کر دیا تو بدماشوں نے کیا کیا جانتے ہیں کہ پہلے عورتیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ عورتیں چوڑا لباس پہنا کرتی تھیں آج ترکے سے چنگ لباس نہیں ساتھی ہو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پانچ گد کا شلوار پہنتی تھی عورتیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ساتھی کتنا پانچ گز کا سلوار آج چار گز میں شلوار اور کمیز دونوں پہ بنا لیتی ہے بس صحیح نہیں صحیح ہے یہ مسلمان عورتیں جو سلوار کمیز پہنتی اور جو ساڑی میں رہتی اپنا بلاؤز یا بلا لحاظ کپڑا پہنتی اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اس میں تو آدھا جسم ان کا کھلا ہی رہتا ہے, ہے کہ نہیں لیکن ہم نے دیکھا واللہ پانچ گز کی سلوار عورتوں کو پہنتے ہوئے میرے بچپن میں ابھی بھی ہے تو کہنے کا مطلب کہ عورتیں کیا ہے لباس پنچ وہ ڈھیلا ڈھالا رہا کرتا تھا تو ایک یہودی بدماش لڑکے نے کیا کام کیا کہ کی وہ سنار سے باتیں کر رہی ہے یہ آتا ہے پیچھے سے پیچھے سے اس کا کپڑا اٹھا کر کے یہاں پر باندھ دیتا ہے اب جب عورت کھڑی ہوتی تو اس کا کپڑا اٹھ گیا اور بے ہو گئی اس نے چیخا چلایا تو ایک مسلمان نوجوان وہاں پر موجود تھا وہ اسے بچانے کے لیے بڑھا سے دفاع کرنے کے لیے تو یہودی اس کے اوپر بڑھے اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا اس کا قتل کرنا تھا تو یہودیوں نے مل کر کے کس کو قتل کر دیا اس جوان کو قتل کر دیا اب یہ دو بدماشی یہودیوں نے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ان کی ہوئی آپس میں ایک امت ایک قوم بن کر کے رہیں گے ایک جماعت بن کر کے رہیں گے مدینہ طرف دفاع کریں گے لیکن انہوں نے کیا کام کیا مدینہ منورہ کے اندر خود مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے نپٹنا چاہیے چنانچہ سن ابو داود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر کے گئے اور کہا کہ اے یہود کی جماعت سمجھ لو ہوش میں آ جاؤ اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا حشر وہی ہونے والا ہے جو قریش کا حشر ہوا تھا تو بجائے اس کے کی وہ سمجھ کی بات کریں اللہ کے رسول کو الٹا پلٹا جواب دینا شروع کیا وہ موضوع انشاءاللہ شاء مجلس میں آئے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اس کو سمجھنے آپ سے محبت کرنے اور آپ کی صحیح سیرت اور آپ کے صحیح اسو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبح اللہم و حمدی کا الہ اللہ انت